السلام عليكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفله ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له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 مسلمان جب مدینہ منورہ میں آتے ہیں تو مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتے ہیں اور ادب و احترام سے آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں یہ درود و سلام دراصل امتی کی طرف سے نبی علیہ السلاۃ و اسلام کے لیے دعا ہے امتی کہتا ہے اپنے اللہ سے اللہ مسل علام محمد کہ اے اللہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما امتی کہتا ہے اللہ بارک اللہ محمد اے اللہ ہمارے نبی پہ برکت نازل فرما تو یہ دلوچ دعا ہے نبی علیہ السلاط و کے لیے آپ سے دعا نہیں ہے دعا اللہ سے ہے اور اس کا فائدہ نبی علیہ السلاطلام کو ہوتا ہے اور ایسے ہی سلام پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یون نبی کہ اے نبی علیہ اللاط و اسلام آپ پہ سلامتی نازل ہو سلامتی نازل کرنے والا اللہ تبار کو اٹھالا ہے یہ بھی امتی کی طرف سے اپنے نبی علیہ سلاط و کے لیے دعا ہے دیکھا یہ کیا ہے کہ دودو سلام پڑھنے کے بعد کئی ہمارے دوست کئی ہمارے احباب نبی علیہ تو سلام کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو مخاطب کرتے ہیں کچھ ڈائریکٹ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ کو پکارنا آپ کو مخاطب کرنا توحید کے منافی ہے وہ کم از کم اس لیے آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ سے کچھ لے کر دے دیں کچھ نبی علیہ السلاط والسلام سے سوال کرتے ہیں آپ سے مانگتے ہیں اور کچھ آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں اللہ سے لے کر دے دیں آپ سفارشی بن جائیں آپ ہماری خاطر اللہ سے رابطہ کریں آپ ہمارے اللہ کے درمیان وسیلہ بن جائیں اس لحاظ سے نبی علیہ السلاط اسلام کو آپ کی قبر پہ مخاطب کیا جاتا ہے نبی علیہ اللہت والسلام جب تک زندہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین آپ کے پاس آتے آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے آپ کو سفارشی بناتے اور آپ اپنی امتوں کے لیے اپنے صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کرتے دعائیں کرتے سفارش کرتے شفاعت کرتے کسی کے لیے آپ یہ دعا کر رہے ہوتے کہ یا اللہ اس کو صحت اور تندرستی دے اسی کے لیے آپ یہ دعا کرتے کہ اللہ اس کی اولاد اور مال میں اضافہ کر دے برکت ڈال دے اور کبھی کوئی صحابی دورانی خطبہ جمعہ آپ سے درخواست کرتا کہ اللہ کے رسول علیہ رہی سلاۃ ہم ہلاک ہو گئے ہم ختم ہو گئے ہمارے مویشی مر رہے ہیں قحط سالی ہے خشکی ہے بارش نہیں ہو رہی آپ دعا کریں تو نبی علیہ السلاۃ وسلام دورانی خطبہ ہی دعا کرتے اور بارش نادل ہو جایا کرتی اور پھر کسی خطبے میں کوئی صاحب آتے کہتے اللہ کے رسول علیہ السلاط وسلم آپ نے دعا کی تھی بارشیں ہوں بارشیں اتنی ہو رہی ہیں کہ اب ہر طرف پانی ہی پانی ہے اب پانی کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں پانی کی وجہ سے ہمارے مویشیوں کو نقصان ہو رہا ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش روک دے تو آپ پھر یہ دعا کرتے کہ اللہ اس بارش کو کہیں اور لے جا یہاں اب اس کی ضرورت نہیں رہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام کے فوت ہو جانے کے بعد کیا اب آپ کی قبر پہ آپ سے درخواست کرنا کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں یا ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں یا میرے لیے اللہ سے بیٹا مانگیں کیا یہ اب جائز ہے یا جائز نہیں ہے ڈائریکٹ بیٹا آپ سے مانگنا یہ تو سب سمتے ہیں کہ شرک ہے ڈائریکٹ آپ سے رزق مانگنا یہ تو ہر عقلمند جانتا ہے کہ شرک ہے لیکن آپ سے یہ کہنا کہ رزق لے کر دیں آپ سے یہ کہنا بیٹا لے کر دیں اس بارے میں کئی ہمارے بھائی غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور یہ میرا آج کا موضوع ہے میرے بھائی میں نے جو ایتے کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے انتیسواں اسپارہ ہے سورت الجن ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مچھلیں اللہ تعالی کی ہیں مشلیں کس کی ہیں اللہ کی ہیں تو اللہ کہتے ہیں فلاں اللہ ہی میرے ساتھ پکار میں کسی اور کو شریک نہ کرو ان مچھلوں میں پکارو تو مجھے پکارو کسی اور کو نہ پکارو اللہ کہ لا تدڑو نہ پکارو مع اللہ ہی اپنے رب کے ساتھ احدن کسی کو بھی کسی کو بھی نہیں پکارنا کسی کو کے لفظ میں نبی بھی شامل ہو گئے ولی بھی شامل ہو گئے انسان بھی شامل ہو گئے جن بھی شامل ہو گئے کسی نبی کو کسی ولی کو کسی فرشتے کو کسی جن کو کسی انسان کو پکارنا جائز نہیں ہے اللہ کے سوا لوگ کہتے ہیں جو آپ کا دوست ہے آپ اس سے کیوں کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پانی لا کر دو آپ کا دوست ہے آپ اسے کیوں کہتے ہیں مجھے میرا موبائل پکڑاؤ یہ تو آپ نے اسے پکار لیا اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا سسٹم کچھ اس طرح چلایا ہے کہ عام طور پہ یہاں ہمارے کام اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں کئی کام ایسے ہیں جو اللہ بغیر سبب کے کرتا ہے بیٹا اللہ دیتا ہے اس میں بھی اللہ نے سبب بنایا ہے کس کو ماں باپ کو بیٹا اللہ ریکٹ نہیں دیتا ماں باپ کے ذریعے دیتا ہے ایسے ہی جگہ بے اللہ نے اسباب بنائے ہیں کہیں ڈاکٹر سبب ہے شفا کے سلسلے میں کہیں حکیم سبب ہے شفا کے سلسلے میں لیکن وہ جو بغیر سبب کے مدد کرے وہ ایک اللہ ہے وہ جو بغیر سبب کے مدد کرے وہ کون ہے ایک اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو بغیر سبب کے مدد کرے یہ اللہ ہی ہے جس کو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہم پکارتے ہیں اور اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ عرش سے اوپر ہونے کے باوجود وہ ہماری پکار اچھی طرح سن رہا ہے ہماری ایک گھر کو جانتا ہے ہمارے ایک کمل پہ اس کی نگاہ ہے وہ وہاں سے سنتا ہے اور ہماری حاجات پوری کرنے پہ قادر ہے اب اگر کوئی صاحب کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھے تو یہ بغیر سبب کے مدد کرنے پہ قادر ہے یہ شرک ہے ایک شخص فوت ہو چکا اللہ نے دنیا کی زندگی اس سے چھین لی واپس لے لی قبر میں چلا گیا اور اب یہ کہے کہ وما انت بمسمع من منفی القبور کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں تم اپنی آواز نہیں سنا سکتے ان تک تمہاری آواز نہیں پہنچے گی اللہ یہ کہے ان نقلات اس میں کہ جس کے اوپر بھی موت تالی ہو گئی سب تمہاری آواز نہیں پہنچے گی پکار کر دیکھ لو وہ مان دو آفلون یہ تمہاری پکار سے غافل ہیں بے خبر ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے اور مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ قبر والا میری سن بھی رہا ہے مجھے دیکھ بھی رہا ہے مجھے بیٹا لے کر دے سکتا ہے اس کے ذریعے بار سے مل سکتی ہے گویا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ بغیر سبب کے سنتا ہے قبر والا بھی بغیر سبب کے سنتا ہے یہاں آپ نے قبر والے کو اللہ کے ساتھ ملا دیا اسے شرک کہتے ہیں میرے بھائی دعا عبادت ہے دعا کیا ہے دعا کیا ہے میرے بھائی عبادت ہے پکارنا دعا عبادت ہے ابو دعو شریف کی حدیث ہے ترمنی میں آئی ہے ابن ماجہ میں آئی ہے نبی علیہ حسرات اسلام فرماتے ہیں دعا عبادت ہے دعا کیا ہے میرے بایو تو کیا کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کر سکتے ہیں جی جب آپ نے مان لیا کہ دعا عبادت ہے پھر اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کیوں کریں اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں پکاریں اللہ تعالی فرماتے ہیں وقال رب کم ادرونی اسدیب کہ اللہ کہتے ہیں کہ ادرونی مجھے پکارو اللہ کیا کہتے ہیں ادرونی مجھے پکارے مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو رقم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا میں تمہاری حایتیں پوری کروں گا میں تمہاری مشکلات دور کروں گا سکبرو نہ عبادتی سید خلو نہ جہن فرمایا جو مجھ سے دعا نہیں کرتے یہ میری عبادت نہیں کر رہے اور جو میری عبادت سے اعراض کرے گا میری عبادت اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ نے آپ کو بڑا سمتا ہے اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا اللہ کو پکارا جائے اور غیر اللہ کو نہ پکارا جائے اس کا نام توحید ہے مشکلات کے وقت اللہ سے رابطہ کیا جائے اور غیر اللہ سے امیدیں ختم ہو جائیں اس کا نام توحید ہے تو میرے بھائیوں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے کئی بھائی نبی آ رہے ہیں کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سفارشی بنیں آپ وسیلہ بنیں آپ سیڑھی بنیں آپ اللہ سے بیٹا لے کر دیں آپ اللہ سے بارش لے کر دیں اور جب ہم انہیں روکتے ہیں جب ہم انہیں منع کرتے ہیں تو وہ اپنے چند ایک دلائل ہمارے سامنے رکھتے ہیں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ کون سے امام جی ابن ابی شیبہ امام ابن ابی شیبہ حدیث کے ایک بڑے امام ہیں ان کی کتاب ہے المسرف اس میں وہ روایت لے کر آئے ہیں کہ مالک ادار کہتے ہیں کون سے آدمی کہتے ہیں میرے بھائیو مالک ادار مالک ادار جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جناب عمر کے زمانے میں خازن ہوا کرتے تھے غلّہ کے نگران تھے کھانے پینے کی چیزیں ان کے زیر نگرانی ہوا کرتی تھی تو یہ مالک ادار کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہط اسلام کی قبر پہ آیا اور آپ علیہ السلاط و کو مخاطب کر کے کہا اس سستے امت کا فن نہ ہوں قد حل کو کیا علیہ السلاۃ اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کریں اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش کی درخواست کریں آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے سالی کا شکار ہے ان کا برا حال ہے اے نبی علیہ السلاۃ وسلام آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں آپ اللہ کے ہاں ان کے سفارچی بنیں آپ اللہ سے ان کو باہر سے لے کر دیں اب کیا ہوا وہ آدمی چلا گیا وہ آدمی کون ہے اس روایت میں ذکر نہیں ہے کون ہے کوئی آدمی اب وہ آدمی چلا گیا حال کا دار کہتے ہیں نبی علی السلام اس آدمی کے خواب میں آئے اور اس سے کہا کہ عمر کے پاس جاؤ اور عمر کو میرا سلام کہو کہ کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام اسلام بقول سرویت اس کے خواب میں کہہ رہے ہیں مالکدار کہ... کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے کور پہ آ کے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی اسی آدمی کے خواب میں آ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے پاس جاؤ عمر کو میرا سلام کہو اور عمر کو یہ بتاؤ کہ انقریب تمہارے اوپر بارش نازل ہوگی اب اس روایت کو بنیاد بنا کر کئی لوگ یہ سمتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط و السلام کی قبر پہ آ کر آپ کو مخاطب کرنا جائز ہے آپ سے دعا کی درخواست کرنا درست ہے آپ سے کہنا کہ اللہ سے بیٹا لے کر دیں یہ جائز ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کوئی قباحت نہیں ہے میرے بھائی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں صاف صاف عقیدہ دیا کہ وما انت بمسمع من منفی القبور کہ جو بھی قبر میں چلا گیا اس تک آپ کی آواز نہیں پہنچے گی قرآن پاک نے عقیدہ دیا انقلاط لا تسمع المئو تھا کہ جس کے اوپر بھی موت آ گئی تک آپ کی آواز نہیں پہنچے گی قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ وہ من دعا غافلون جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں بے خبر ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کون پکار رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے اور ایک طرف یہ کہانی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایک طرف قرآن کا وعدے عقیدہ ہے کہ ان تدرو لا لاسما اُدا حکم کہ جن کو پکارتے ہو انہیں پکارتے رہو پکارتے رہو پکارتے رہو لاسماؤ لا دعا حکم تمہاری پکار کو نہیں سنتے تمہاری پکار کو نہیں سنتے تمہاری دعا کو نہیں سنتے تمہاری درخواست کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے ایک طرف یہ قرآن پاک کی واض آیات اور ایک طرف یہ کہانی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے اور یہ کہانی ذکر کی جاتی ہے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے اور یہ کہانی واقعی یہ قصہ واقعی ان کی کتاب میں موجود ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن میرے بھائی پہلی گزارش یہ ہے کہ اس کو ثابت تو کرو کیونکہ روایت کرنے والا مالک ادار ہے اور مالک ادار جو ہے علماء حدیث کے نزدیک مجبول الحال ہے یعنی کہ اس کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی اس کا حافظہ کیسا تھا بھول جانے والا آدمی تھا یا اس کا حادثہ بہت مضبوط تھا امانت و صداقت میں دیانت میں کیسا تھا سچ بولنے والا تھا یا جھوٹ بولنے والا تھا اس کا کردار کیا تھا اس بارے میں علمائے حدیث خاموش ہیں اس لیے اس آدمی کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا جس روایت میں کوئی مجہول آ جائے نامعلوم آ جائے جس کے قواعد کا پتہ نہ چل سکے اس کی روایت کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا اور دو من کے لیے اگر مالک مالکدار کے اوپر اعتماد کر بھی لیں تو مالک مالکدار جو کہانی بیان کر رہا ہے اس کہانی میں کہتا ہے کہ کوئی آدمی نبی علیہ اصلاط اسلام کی قبر پہ آیا یہ کوئی آدمی کون ہے کون ہے ہمیں کیا پتا بتایا جائے کون ہے کوئی آدمی آیا آخر جو آدمی آیا ہے جس نے پکارا ہے اسی کے خام میں نبی علیہ اسلاد اسلام آئے ہیں وہ آدمی ہمیں بتاؤ ہم اس کا جائیداد لیں کہ وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں قابل اعتماد ہے یا نہیں نامعلوم آدمی ہے مالکدار کے نام کا علم ہے قواعد کا پتہ نہیں چل سکا اور جس سے آگے مالکدار وید کر رہا ہے اس کے نام کا بھی علم نہیں ہے اس کے کردار کا بھی پتہ نہیں ہے ایک اور آدمی آیا سید بن عمر تمیمی اسے کہا میں بتاتا ہوں کہ یہ آدمی کون ہے جی کون ہے کہتے ہیں یہ صاحبی تھے کون سے صحابی کہتے ہیں کہ بلال ابن حارت المزنی یہ جو نبی علیہ صاحب شام کی قبر پہ آ کے آپ سے کہہ رہے ہیں اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کریں اللہ تعالی سے بارش لے کر دیں کہتے ہیں کہ یہ مجبور آدمی نامعلوم آدمی جو ہے یہ بلال ابن حارت الموزنی ہے دعوی کرنے والا کون ہے سیف بن عمر تمیمی اور خود سیف بن عمر تمیمی وہ آدمی ہے جس کے بارے میں امام ابن احبان کہتے ہیں اس کے ضعیف ہونے پہ محدثین کا اتفاق ہے بلکہ کہتے ہیں کان احبالحدیث یہ وہ آدمی ہے جو خود جھوٹی راتیں گڑتا تھا اور نبی علی السلاط اسلام کے ذمے لگا دیا کرتا تھا اپنی طرف سے حدیث بناتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول علی سلاط اسلام نے یہ حدیث بیان کی تھی جس آدمی کا یہ کردار ہو اس کے اوپر آپ اعتماد کیسے کر سکتے ہیں اور اگر دو منٹ کے لیے شروع کو صحیح مان لیں تو اس میں کیا ہے خواب ہے کیا ہے میرے بھائی خواب ہے اور ہمارا دین ان خوابوں سے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے کیوں میرے بھائی نبی علی اسلاد اسلام کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا یا نہیں ہو چکا تھا اللہ کہتے ہیں الم اکمل لکم دین اللہ کہتے ہیں میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تو دین تو بہت تعلیم مکمل ہو گیا تھا نبی علیہ السلاط اسلام سو فیصد دین دے کر گئے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ 99 فیصد دین مجھ سے لے لو اور ایک فیصد اپنے خوابوں کے ذریعے پورا کر لینا یا اپنے پیروں کے ذریعے پورا کر لینا یا مولوں کا اتفاق جو ہے اس کو دین بنا لینا نہیں سو فیصد دین دے کر گئے ہیں اور وہ سو فیصد دین یہ کہہ رہا ہے کہ جو فوت ہو گیا وہ نہیں سنتا جو قبر میں چلا گیا وہ آپ کی آواز نہیں سنتا جن کو تم پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل اور بے خبر ہے ان تدموم لا سماؤ دعا پکار کے دیکھ لو تمہاری پکار کو تمہاری درخواست کو تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے ایک طرف یہ قرآن پاک کی واد آیات ہیں اور ایک طرف یہ خواب ہے خواب کے اوپر یقین کریں گے یا قرآن پاک کی واد آیات کے اوپر کیوں میرے بھائیوں قرآن پاک وہ قرآن پاک جو آپ کی زندگی میں مکمل ہو چکا وہ دین جو آپ کی زندگی میں مکمل ہو چکا میرے یا کسی اور کے خواب کا محتاج نہیں ہے افسوس یہی ہے کہ نبی علیہ اصلاط اسلام کی قبر کے تعلق سے جتنی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جتنے قصے پبلک میں ذکر کیے جاتے ہیں وہ سارے خواب ہیں فلاں کو یہ خواب آیا فلاں کو یہ خواب آیا وہ خواب سنا سنا کے لوگوں کو اس بات کا عادی بنا دیا گیا ہے تو وہ آپ کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارتے ہیں اور پکارتے ہوئے نہیں ڈرتے کہ میں شرک کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں رود و سلام پڑنا مطلوب ہے قبر پہ آ کے آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے کہتے ہیں چلے یہ آپ نے نہیں مانا تو ایک اور روایت ہمارے پاس ہے جی یہ دوسری روایت کیا ہے میرے بھائی توجہ سے یہ روایتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں میں انہی روایتوں کو ذکر کر رہا ہوں جو آپ کو سنائی جاتی ہیں اور وہ روایتیں سنا کے لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے ایک اور کہانی ہے جی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ ابن عمر البی اتبی کے نام سے مشہور ہے اتبی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا ابھی میں سناؤں گا تو آپ کہیں گے واقعی ہم نے سنا ہوا ہے اتبی کہتا ہے کہ میں نبی علی یعنی السلاط اسلام کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک دیہاتی آیا عرابی آیا کون آیا میر بھائی ایک دیہاتی عربی آیا اور اس نے نبی علسات اسلام کی قبر پہ آ کے آپ کو مخاطب کیا کہنے لگا یا رسول اللہ سمیا تو اللہ یقول ولحم اکبر رسول طب الرحیم وقت مصرمبی مستی کا عربی عربی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تب یہ آپ کے پاس کیوں نہیں آئے آپ کے پاس آتے اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے اور یہ خود بھی اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے تب یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے مہربان پاتے تو رابی کہتا ہے کہ یہ ایت میں نے سنی یہ اللہ کا فرمان میں نے سنا کہ آپ کے پاس آ کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں تو اے نبی علی السلاۃسلام میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں اپنی گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں گلاحوں کی معافی کی درخواست کرتا ہوں اور اپنے رب کے یہاں میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں آپ کی سفارش मेरे ہوں میرے رب کے یہاں آپ میری سفارش کریں है कि کہتا ہے کہ وہ عرابی یہ ایت پڑھ کے सामने کی درخواست آپ کے سامنے رکھ کے اور ایک دو شیر پڑھ کے چلا گیا کچھ بھی کہتا ہے میری آنکھ لگ گئی میری کیا لگ گئی آنکھ تو کہتے ہیں میں جب میری آنکھ لگی تو خواب میں نبی علیہ السلاط و اسلام آئے یہاں بھی کیا ہے خواب ہے خواب میں نبی علیہ الصلاط و اسلام آئے اور مجھ سے کہا اتبی بھاگو اس عرابی کے پاس جاؤ اس دیاتی کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں لو آپ روکتے ہیں کہ قبر پہ آ کے نبی علیہ السلاۃ و کو محاطب نہیں کر سکتے آپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سے بیٹا لے کر دیں اللہ سے گناہوں کی معافی لے کر دیں یہاں یہ دیکھئے خواب آیا ہے اور خواب میں جو حاجت اس آدمی کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے پہلی گزارش تو ہم پھر وہی کریں گے کہ وہ بھی خواب تھا یہ بھی کیا ہے خواب ہے اور قرآن پاک کی شکل میں نبی علیہ السلاۃ اسلام کی صحیح عادیش کی شکل میں دین ان خوابوں سے پہلے مکمل ہو چکا ہے دین ان خوابوں سے پہلے ہی میرے بھائیوں مکمل ہو چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کو خواب آیا ہے وہ صحابی نہیں ہے وہ تاب نہیں ہے سن دو سو اٹھائیس سی میں فوت ہونے والا آدمی ہے بہت بعد میں آنے والا آدمی ہے سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے ایسے آدمی کی بات کو بنیاد بنا کر ہم قرآن پاک بھول جائیں نبی علیہ السلام اسلام کے عادیز کو نظر انداز کر دیں یہ مناسب نہیں ہے ورنہ ہر آدمی اٹھے گا کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں خوابوں کے معاملے میں میرے بھائیو لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو چکی ہے اس لیے خوابوں کے تعلق سے چند باتیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں نمبر ایک کہ جو خواب نبی کو آئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب دین ہے وہی ہے کون سا خواب خواب کس کو آئے نبی کو آئے نبی کہیں کہ مجھے یہ خواب آیا ہے نبی یہ کہیں کہ مجھے خواب آیا ہے تو نبی کا خواب کیا ہوا کرتا ہے دین اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آڈر ہوا جوان بیٹے کو ذیبہ کرے تو چھری پکڑ لی بیٹے کو لٹا دیا اور چھری پھیر دی وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے چھری چلنے نہیں دی اللہ نے ان کے بیٹے کو بچا لیا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری کیوں چلائی کیونکہ نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے آدر ہوا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے دین ہوا کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ امتی کہے کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے یہ کہہ رہے تھے یہ خواب کیسا ہے میرے بھائیو نبی علیہ سلاد اسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے کیوں؟ کیونکہ لاہ تمسل بی شی فرماتے ہیں شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا تو میرے بھائیو یہاں سے کیا معلوم ہوا پھر کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلاط اسلام کو دیکھا ہے کیا وہ سچ بول رہا ہے کہ جو بول رہا ہے جی نبی علیہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے میرے بھائیوں نہیں بات دھیان سے سمجھیے گا خوابوں کے تعلق سے یہ دوسری بات ہے دھیان سے سمجھیے گا شیطان نبی علیہ السلّ تو کی شکل میں نہیں آ سکتا یہ بالکل صحیح ہے لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں میں جو کہتا ہوں کہ نبی علیہ اللہ اسلام میرے خواب میں آئے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ کون گارنٹی دے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں میرا سچ بول رہا ہے اگر خواب میں آئے ہیں تو وہ نبی الاسلامی ہی ہیں لیکن یہ کون گارنٹی دے گا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ خواب میں نبلی آئے ہیں وہ سچ بول رہا ہے تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ اسلاد اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا لیکن میرے بھائیوں کسی اور شکل میں آ کے دھوکہ دے کر کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں آپ کی شکل نہیں اختیار کر سکتا یعنی کہ جو آپ کا حلیہ ہے جو آپ کی شکل تھی اس شکل میں آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں اسی لیے صحابہ کلام رضوان اللہ علی مجمعین ان کے سامنے جب کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا کہ نبی علیہ صاحب اسلام میرے خواب میں آئے ہیں تو وہ کہتے کہ جو خواب میں آئے ہیں ان کا حلیہ بیان کرو امام حاکم رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ اللہت اسلام کو دیکھا ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا حلیہ بیان کرو اس نے حلیہ بیان کیا تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں یہ واقعی نبی علیہ اللہۃ اسلام ہے اس کا مطلب یہ ہے صحابی نے اس خواب کو تصدیق کے عمل سے گزارا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی الٹ بھی ہو سکتا ہے کبھی اس کے भी بھی ہو سکتا ہے اسی لیے انہوں نے تصدیق کی ہے ہولیا پوچھا ہے آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے خواب میں نبی علی السلاط اسلام کو دیکھا ہے اور ہم کہیں ہولیا بیان کرو آپ کے شکر و سود بیان کرو جو خواب میں دیکھی ہے وہ آدمی آگے سے کہے جی آپ کا نورانی چہرہ تھا گاڑی دودھ کی طرح سفید تھی جی ہاں تو کیا یہ خواب درست ہے کہ ہے کیوں کیوں غلطی کیا ہوئی ہے جی معلوم ہے نبی علیہ سلاط وسلام کی داڑھی میں گیارہ سے زائد سفید بال نہیں تھے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو اور آپ کی داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی ہم کہیں گے تمہارا جھوٹ بھی پکڑا گیا ہے ساتھی نبی علیہ السلاۃ والسلام کی داڑھی میں گیارہ سے زائد سفید بال نہیں تھے صحابہ کلام نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے آپ کی شکل و صورت بیان کی ہے آپ کی علامات بتائی ہی ہیں اور جو تو بتا رہا ہے یہ کوئی اور ہے یہ شیطان ہوگا یا خواب میں آنے والا جھوٹ بول رہا تھا شیطان تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نبی بول رہا ہوں یا تم خود جھوٹ بول رہے ہو تو اس لیے میرے بھائیو خوابوں کے معاملے میں آپ یقین نہیں کر سکتے جبکہ اللہ کا کلام پاک شک و شبہ سے بالاتر ہے اللہ کے فرامین شک و شبہ سے بالاتر ہیں پھر مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا قرآن کچھ اور کہے اللہ کا کلام کچھ اور کہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ہمیں حکم کچھ اور معلوم ہو اور ہم خوابوں کی وجہ سے دین تبدیل کر لیں خوابوں کو دین بنا لیں اور قرآن کی آیات کو بھول جائیں قرآن یہ کہے کہ جو فوت ہو گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو قبر میں چلا گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے قرآن یہ کہے جن کو پکارتے ہو تمہاری پکار کو دعا کو نہیں سنتے تمہاری درخواست کو نہیں سنتے اور ہم خوابوں کے اوپر یقین کریں جی فلاں دیہاتی آیا تھا فلاں رابی نے وار دی تھی تو اس کے خواب میں آئے تھے اس کی حاجت پوری ہو گئی تھی ہمیں کیا پتہ پوری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے جب کہ اللہ کا کلام شکو شبہ سے میرے بھائی تو جو رہے اللہ کا کلام شکو شبہ سے بالات ہے تو ہم قرآن پاک اور خوابوں کی وجہ سے تبدیل نہیں کریں گے ہم قرآن کی وجہ سے ان خوابوں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں ان خوابوں کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں قرآن کو اللہ کے کلام کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تو اس لیے میرے بھائی ان خوابوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارنا درست نہیں ہے اور وہ ایت جس کا ذکر ہوا ہے ولو الحم عظ بل الفظ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایت منافقوں کے بارے میں ہے اور اللہ ماضی کی بات بیان کر رہے ہیں مستقبل کے بارے میں بات نہیں کر رہے اللہ نے عید کہا ہے عیدال ہی کہا اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ظلم کیا تھا یہ نہیں کہا کہ جب ظلم کرے آئندہ بھی کہا جب ظلم کیا تھا تب یہ آپ کے پاس کیوں نہیں آئے کہ آپ ان کے لیے سرفار کرتے اور یہ خود بھی آپ کے پاس بیٹھ کے اللہ سے سرفار کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے رحم کرنے والا پاتے پہلی بات یہ ایت منافقوں سے تعلق رکھتی ہے دوسری بات مادی سے تعلق رکھتی ہے تیسری بات اس ایت کے اوپر اس وقت تک عمل کرنا ممکن تھا جب تک آپ کے پاس آنا ممکن تھا آج آپ کے پاس آنا ممکن نہیں ہے کیا آج کوئی آپ کے پاس پہنچ سکتا ہے کیوں میرے بھائی کو گیا اب میں سے کوئی نہیں گیا تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ صاف سلام کی قبر پہ آ کے ادب و احترام سے رو دو سلام پڑے لیکن آپ کو پکارنا یا یہ سوچنا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور پھر خوشوخو کے انداز میں نماز کے انداز میں کھڑے ہونا تانپنے لگنا رونے لگنا اپنی حالت وہ بنا لینا جو حالت اللہ کے سامنے نماز میں نہیں ہوتی وہ نبی علیہ السلاط اسلام کے بارے میں سوچنا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں آپ رو رہے ہیں اور جھکے ہوئے ہیں میرے بھائی یہ ادب و احترام یہ خوش و خزو اللہ کے لیے ہونا چاہیے نبی علیہ اللہت اسلام کے لیے نہیں اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلاط و تو فوت ہو چکے اگلے جہاں میں جا چکے اس جہان میں اس جہان کی زندگی آپ کو حاصل ہے دنیا والی زندگی نہیں ہے وہ برزک والی زندگی ہے وہ برزک کی زندگی ہے دنیا والی نہیں ہے اس زندگی کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی لنک نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائی میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں جو یہ سنتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر ہیں جو پاکستان میں رہ کے انڈیا میں رہ کے شرک نہیں کرتے لیکن یہاں پہ آ کر پھسل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہ نبی علیہ الصلاط اسلام رود قیامت ہماری شفاعت کیجئے گا میرے بھائی آپ کی شفات بڑ ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاط و اسلام قیامت کئی لوگوں کی شفاعت کریں گے لیکن شفاعت کا مالک کون ہے اللہ تو یہ سوال اللہ سے کریں گے کہ یا اللہ ہم سب کو ان خوش میں شامل کر لے جن کی رود قیامت تیرے نبی علیہ السلاط و السلام شفاعت کریں گے شفاعت میں مردی رب کی چلے گی جن کے بارے میں رب چاہے گا ان کی شفاعت آپ کریں گے تو رابطہ رب سے کرنا ہے رادی رب کو کرنا ہے پکارنا رب کو ہے نبی علیہ السلاط و السلام کو پکارنا نہیں ہے کیونکہ شفاعت کے مالک آپ نہیں ہوں گے اور اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں دنیا میں اپنے چچا ابو طالب کی شفاعت کی قبول نہیں ہوئی نو علیہ الصلاۃ السلام نے اپنے بیٹے جو کہ ڈوب رہا تھا طوفان میں اس کی شفاعت کی شفاعت قبول نہیں ہوئی بخاری شیف کی حدیث ہے ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اپنے باپ کی شفاعت کریں گے وہ شفاعت میں قبول نہیں ہوگی پتہ یہ چلا کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے نبیوں کی شفات بڑحق ہے لیکن شفاعت اللہ کی مرضی سے ہوگی ان کے بارے میں ہوگی جن کے بارے میں رب چاہے گا اگر کسی اور کی کوئی نبی شفاعت کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی اس لیے رابطہ اللہ سے کرنا ہے جو دو, دو سلام آپ پہ پڑے دین آپ شریعت آپ کی لیکن معبود اللہ ہے قیامت کے روز اسی کا حکم چلے گا اسی کی بادشاہی چلے گی وہ شہنشاہ ہے اس کو راضی کرنا چاہیے میرے بھائیو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ صاحب سلام کی قبر پہ آ کے آپ کو کسی بھی شکل میں پکارنا نہیں ہے صرف سلام پڑھیں اور سلام کے بارے میں وقیدہ رکھیں کہ فریسوں کے ذریعے وہ سلام آپ تک پہنچتا ہے اللہ تبار کو تعالی ہمیں شریعت کے مطابق اور توحید کے تقادوں کے مطابق آپ علیہ اصلاط وسلام کی قبر پہ برود و سلام پڑھنے کی توفیق نایت فرمائے اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں کسی